أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صد اللہ العظیم آج سورہ انفال کی آیت نمبر تین کی تفسیر بیان کی جائے گی پہلے اسباق سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ یہاں مسلمانوں کی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں پہلی صفت اللہ سے ڈرنا ہے دوسری صفت ایمان میں ترقی ہے تیسری صفت اللہ پر توکل ہے ان باتوں کو ہم نے کسی حد تک بیان کر دیا ہے آج کے سبق میں چوتھی صفت کا ذکر ہوگا اقامت سلاط نماز قائم کرنا اللہ جل جلالہ نے یوسلہ نہیں فرمایا ہے بلکہ یقینا سلاطہ فرمایا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اقامہ یقیم و اقامتن کے معنی عربی میں ہے کھڑا کرنا اس سے یہ معلوم ہوا کہ اوٹ پٹان قسم کی نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے نماز کو اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات اور اس کے آداب کے ساتھ جب تک انسان ادا نہ کرے اسے اقامت الصلاط نہیں کہا جا سکتا آج کل ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کوئی خاص اثر نہیں نظر آتا جب کہ صحابہ کرام اور ہمارے صلف صالحین نماز پڑھا کرتے تھے دو رکعت نماز پڑھ کر اپنی مری ہوئی سواری گدا یا گھوڑا نماز پڑھ کے دعا کرتے تھے اللہ کے حکم سے اور وہ گوڑا زندہ ہو جاتا تھا کیونکہ ان کی نماز زندہ ہوتی تھی آج کل لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اقامت نماز نہیں کرتے نماز کو صحیح معنوں میں کھڑا نہیں کرتے اور نماز کب کھڑی ہوتی ہے جب اس کے فرائض واجبات سنت مستحبات آداب سب باتوں کا خیال کیا جائے نماز میں کھڑے ہیں اور موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے اور کچھ تو اتنے آگے نکل گئے ہیں آپ موبائل کو جیب سے نکال کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا فون آیا ہے یا اللہ یہ کس طرح کی نماز ہے اس لیے اماموں کو چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے لوگوں کو یہ یاد دلائیں کہ اپنے اپنے موبائل کی گھنٹی اور آواز کو خاموش کر لیں پانچ منٹ تو کم از کم اللہ کو دے دو چوبیس گھنٹے آپ کا موبائل آن ہے ہر وقت آپ کا موبائل چل رہا ہے فون آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے کم از کم اس موبائل کو خاموش کر لو نماز تو اطمینان سے پڑھو نا اب موبائل میں تین قسم کے طریقے ہوتے ہیں ایک تو گھنٹی ہے دوسرے وائبریشن ہے وائبریشن میں یہ ہوتا ہے کہ آواز تو نہیں ہوتی لیکن جھٹکا ہوتا ہے وز وز وز وز یہ ہوتا ہے تو بعض لوگ وائبریشن میں رکھ دیتے ہیں تو بھائی جھٹکا تو لگ رہا ہے اور مسلسل انسان پریشان ہو رہا ہے پتہ نہیں کس کا فون آیا ہوا یہ اللہ کے بندے خاموش کر دو اسے دس منٹ اگر آپ کا موبائل خاموش ہو گیا اللہ کے ساتھ آپ نے بات چیت کر لی اللہ کی عبادت اطمینان اور سکون کے ساتھ کر لی تو کتنی اچھی بات ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو ٹھیک اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے اللہ جل جلال قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے ان نسلہ تنہا عن الفحشاء منکر یقیناً نماز روکتی ہے گندی باتوں سے اور برے کاموں سے برے کاموں سے اور گندی باتوں سے نماز روکتی ہے لیکن آج ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں ہمارے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہمارے افعال بھی ٹھیک نہیں ہمارے احوال بھی ٹھیک نہیں سب خراب ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں نماز کو قائم نہیں کرتے اگر ہم نماز کو قائم کرے تو نماز کی جو صفت ہے ان نسلا تنہا انلفحشہ اول من کر یعنی نماز گندی باتوں سے روکتی ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے ضرور نماز کی تاثیر پھر نظر آتی نماز پڑھے جا رہے ہیں ڈاکا بھی ڈالتا ہے نماز پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے ڈکیتی بھی کرتا ہے خیانت بھی کرتا ہے مجاہدین کے خلاف جاسوسی بھی کرتا ہے ناپاک فوج میں ملازمت بھی کرتا ہے اور مسلمانوں کو قتل بھی کرتا ہے عجیب نماز ہے یہ کیسی نماز ہے کہ آپ کو یہ نماز گناہوں سے نہیں روکتی آپ کو یہ نماز کافروں کی غلامی سے نہیں روکتی امریکیوں کی جاسوسی سے نہیں روکتی یہ نماز نہیں ہے اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ناؤز ثم نعوذ بلّہ اس لیے کو نماز تو نہیں پڑھتا نا نماز پڑھنے والے کی طرح نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نماز نہیں ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور نماز اسے کہتی ہے اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا نعوذ باللہ اب ایسا ایک انسان جس کے اوپر نماز پانچ مرتبہ لانت کرتی ہے پانچ مرتبہ بدوا کرتی ہے ہر دن تو اس شخص کی زندگی میں کیا سکون کیا اطمینان کیا آرام کیا راحت ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں نماز قائم کس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ نماز کے تمام فرائض تمام واجبات تمام سنت تمام مستحبات تمام آداب کا خیال کریں اور ان سب کی رعایت کریں تب نماز نماز ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا کسی ملک کا صدر ہو گیا کسی ملک کا وزیر ہو گیا جب ان کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں نا تو ان سے موبائل ٹیلی فون لے لیے جاتے ہیں اور اگر موبائل کسی کی جیب میں رہ گیا ہے تو باقاعدہ کئی کئی بار خبردار کیا جاتا ہے کہ صدر صاحب کی تقریر شروع ہونے والی ہے تمام سامعین خواتین و حضرات اپنے اپنے موبائل کو خاموش کر لیں صدر ایک انسان ہے ہگنے موتنے والا پیشاب پخانا کرنے والا ایک انسان ہے اس کی اتنی عزت ہے کہ اس کی تقریر کے دوران تمام موبائل خاموش کیے جاتے ہیں آپ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں ارحم الراحمین کے سامنے کھڑے ہیں آپ کا رب ہے آپ کا آقا ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے اور آپ کو اتنی توجہ نہیں ہے کہ اس موبائل کو تو کم از کم خاموش کر لوں تو اس لیے الحمد جب بھی میں امامت کراتا ہوں تو لوگوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے اپنے موبائلوں کو خاموش کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ یقین سچے مسلمان وہ ہیں جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا ہے قرآن کریم میں نماز کے جو فوائد اور برکتیں وغیرہ ذکر کی گئی ہیں یہ اسی وقت حاصل ہوں گی جب آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے اور اگر نماز کے ساتھ مذاق کیا جائے گا تو نماز تو نہیں ہے اگرچہ ظاہر میں اسے نماز پڑھنا کہا جاتا ہے اور فتوی کی بنیاد پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نماز ہو گئی ہے لیکن جو برکتیں ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گی جتنی کوتاہی ہوگی جتنی خرابی ہوگی اتنی برکتوں میں بھی خرابی ہوگی اور اگر بالکل غلط ثلط پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی برکت اس کو نہیں ہوگی پوری زندگی نماز پڑھتا ہے لیکن کوئی ایک نماز بھی اس کی قبول نہیں ہوئی ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے نماز کے معاملے میں اور اب تو رمضان ہے تراوی کی حالت آپ دیکھ لیں پندرہ منٹ میں بیس رقع تراوی پڑتے ہیں لوگ ریل گاڑی چلاتے ہیں کچھ جہاز چلاتے ہیں اڑتے ہیں لوگوں کو معلوم ہے کسی بھی بڑی مسجد میں یا چھوٹی مسجد میں لوگ چلے جائیں تراوی کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کی برکتوں اور نماز کے فائدوں سے محروم ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں نمازوں کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں برکتیں نازل ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں